الحمد لله الحمد لله وكفاء الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الدمية أما بعد فأعوذ بالله السميع العالم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدث نمبر باره عن واثلة أبن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال دخل رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قاعدا فتزحزح له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله إن في المكان سعى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمسلم لحقا إذا رآه أخوه زحر زحر اس روایت کے اندر آداب مجلس بیان ہو رہے ہیں صحابی فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے آپ کے ساتھ صحابۂ کرام بھی موجود تھے اتنے میں ایک شخص تشریف لائے آپ علیہ جس طرح بیٹھے ہوئے تھے تو اس سے آپ تھوڑا سا سکڑ کر بیٹھ کے سمٹ کر بیٹھ کے یعنی اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا آپ اس جگہ سے ہٹ گئے لفظ استعمال ہوا ہے فتح زہ اللہ اس کے لفظی معنی ہے جگہ چھوڑ دینا ہٹ جانا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجلس میں جگہ میں کشادگی کی اور آنے والے شخص کے لیے جگہ بنائی تو آنے والے شخص نے کہا اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیے جگہ تو کافی کھلی ہے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن مسلمان کا حق یہ ہے کہ اذا اظہار آ, آ ہو خوب ہو کہ جب اس کا بھائی اس کو دیکھے آتا ہوا تو جو بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے اس کے لیے جگہ چھوڑ دے تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ, کہ شادگی پیدا کیا کرو قرآن مزید کی کی حصہ ہے، یفصح اللہ, اللہ تبارک تمہارے لیے خوشادگی پیدا فرمائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آنے والے شخص کے لیے پہلے سے موجود لوگوں کو چاہیے کہ جگہ چھوڑے جگہ بنائیں اور مجلس میں وہ سب پیدا کرے جی پھر اداب مجلس میں سے یہ بھی ہے کہ جو مجلس کا بڑا ہو سربراہ ہو اس کو حق ہوتا ہے کہ آنے والوں کے مرتبہ اور ان کی مناسبت سے جو بھی ان کے لیے حقوق صادر فرمائے کہ ان کے لیے جگہ چھوڑ دو اگر جگہ بنتی ہے تو ٹھیک ہے اور اگر جگہ نہ بنتی ہو تو مجلس کے سر حاکم کو مجلس کے بڑے کو حق ہوگا اگر وہ مجلس میں سے بعض لوگوں کو اٹھانا چاہے تو اٹھا بھی سکتا ہے جیسے انشاءاللہ شاء اللہ آگے واگے پرانی مجھے تفاثیر میں بھی پڑیں گے اور یہی جو آئے تھے کہ فخص اللہ علوم و عید عقیل شزو فن شزو آپ علیہ السلام اس موقع پر تو اس جگہ پر ایک مقام پر تشریف فرماتے کچھ بدری صحابہ گراہم جو کابرین صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے تشریف لائے آپ نے صحابہ کو کہا کہ یہ جگہ چھوڑ دیجئے تو کوئی اٹھا نہیں تو آپ علیہ السلات نے حکم دیا بعض لوگوں کو کہ آپ اٹھ جائیں مجلس سے اور مجلس چھوڑ دیجیے اس میں سے کچھ منافقین بھی تھے تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ مجلس سے بھگایا جاتا ہے مجلس سے اٹھایا جاتا ہے تو یاد رکھا جائے کہ جو مجلس کا بڑا سربراہ ہوگا اس کو حق ہوتا ہوگا وہ جو بھی فیصلہ صادر فرمانا چاہے اپنے متعین کے لیے اپنے شاگردوں کے لیے جو بھی کوئی استاد شیخ کوئی بھی حکم صادر فرمائے قابل تسلیم ہونا چاہیے خیر یہاں ایک اور الگ مقام ہےاریخصل ہے آپ کے پاس وہ اس حال میں کیا مسجد میں تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے قائدین بیٹھے آپ علیہ السلاۃ السلام اس کے لیے جگہ سے ہٹ گئے فتح لہو میرے پاس جو کتاب ہے بین ستروں میں لکھا ہوا اتنا خان مکان کے جس مکان میں آپ تشریف فرما تھے جس جگہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ آپ نے چھوڑ دی فتح لہو اس کے لیے جگہ چھوڑ دی آپ علیہ السلام نے فقال رسول اللہ, فی اللہ فی رسول اللہ فلم ساطن اللہ کے رسول مکان ساتن بے شک جگہ میں ساتن گنجائش ہے وسط جگہ ہے وسلم ان حق کا مسلمان بندے کے لیے حق ہے مجلس میں بیٹھا ہوا جب وہ آنے والی شخص کو دیکھے تو کیا کرے اس کے لیے کیا حق ہے آنے والے کے لیے آئیں آنے والے کے لیے وہ کیا کر دے جگہ چھوڑ دے حدیث نمبر تیرہ ابو سلم فرماتے ہیں سلما رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف لائے آپ کے ربیب کہلاتے ہیں کہ علیہ نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ کبھی بھی ان کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کے والد نہیں ہیں کبھی بھی آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ان کی تربیت ایسے فرمائی اور پھر یہ ان کے ساتھ بالکل ایسا معاملہ کیا جب کوئی اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کرتا انشاءاللہ اللہ آپ آگے پڑھیں گے حدیث کی کتابوں میں ہمارے شیخ ڈاکٹر عبد الزاک سکندر صاحب دعوت پرکارت عالیہ فرمایا کرتے تھے جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو ہم ام سلمہ کی دعوت کیا کریں گے ہم ام سلمہ کی دعوت کیا کریں گے الزی اللہ تعالیٰ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں تو آپ علیہ سلاد السلام کی تربیت میں تھے ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا آپ کی تربیت میں تھا ایک دن کھانا کھا رہا تھا تو جو پلیٹ پیالہ جو بھی اس وقت کا جو میسر تھا تو بچہ تھا میں تو میں کبھی کہاں سے کھا رہا تھا کبھی کہاں سے کھا رہا تھا یعنی کبھی اپنے سامنے سے کھا رہا تھا کبھی دوسرے شخص کے سامنے سے جا کر کبھی تیسری جگہ سے آپ علیہ سلاۃ السلام نے مجھے دو باتیں اتشاد فرمائی ایک فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ بلکہ تین باتیں ایک تو یہ کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ سیدھے ہاتھ سے اور نمبر تین ایر فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ یہ کھانے کے داخ ہیں ایک یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے اگلی یہ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے کھانے والے شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی یہاں تک کہ بالکل آخر کے قریب ہوا تو اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے طے کی جو اس نے کھا لیا تھا تو بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے پڑھنی چاہیے بچوں کو سکھانا چاہیے اور کل بھی یمی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے بڑا عجیب لگتا ہے جب کوئی انسان بائیں ہاتھ سے کوئی چیز کھا رہا ہوتا ہے یا پانی پی رہا ہوتا ہے اس لیے اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں اپنے معمولات ایسا بنا لیں وہ بالکل سنت کے مطابق ہو آپ شرابہ مسلمان بن جائیے آپ کا مومن بن جائیے کہ آپ کے ہر قول فیل ہر عمل آپ کا سنت کے مطابق ہو تو کھانا جائیں ہاتھ سے پینا جائیں ہاتھ سے کل میں اپنے سامنے سے کھاؤ آپ نے ابو سلمہ کو نصیحت فرمائی اپنے سامنے سے کھانا کھانے کے عظام میں سے ہے دوسرے کے سامنے سے کھانا ہو سکتا ہے اس کو گن نہ آئے اچھا نہ لگے اس لیے جہاں آپ بیٹھے ہیں اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے تو, الگ الگ کھا رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے ظاہر ہے اپنی مرضی ہے جس طرح مرضی جہاں سے چاہے گھما گھما کے کھائے لیکن اگر دو تین لوگ مل بیٹھ کر ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے ہیں پھر آرے کو چاہیے کہ اپنے سامنے سے جو حصہ اس کے سامنے ہے اس حصے سے اپنا اور اگر اکیلا بھی اطراف کھا سے کھایا کرو اس لیے کھانے کے درمیان برکتیں نازل ہوتی ہیں جی آن سلمت رضی اللہ تعالیٰ کالاً تو غلاما فی ہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچہ تھا غلاما لڑکا تھا بچہ تھا فی ہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ السلام کی تربیت میں ایسے ہجر کے لفظی مانا گود کے ہوتے ہیں مراد آپ کی پرورش میں آپ کی تربیت میں وکانت یتیش کی صحافت اور میرا ہاتھ تتیش مانا چکر لگانا میرا رہا تھا کیا مطلب ہاتھ گھوم رہا تھا مطلب کبھی تو میں سے کھا رہا تھا کبھی آپ علیہ السلام کے سامنے سے کبھی دوسری طرف سے, سے. صحافت میں, میں. صحافہ پیالہ تجمہ کر سکتے ہیں آپ. تو میرا ہاتھ گھوم رہا تھا پیالے میں فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلات والے مجھ سے فرمایا اللہ کا نام لے وہ کل بے یمی نے اور کھا اپنے دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے وہ مِمَّا میں ما یعنی کا اور کھا وہ میں ماپس میں سے یعنی کا جوتے ہے بس یہ آپ نے نصیر فرمائی یہ سامنے سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اللہ کا نام لے کر کھاؤ جی ہاں تو یہ کھانے کے آداب ہے خطبین پر عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے اپنے بچوں پہ انتہائی زیادہ توجہ دیجیے جو اپنے بچوں کی پرورش کے زمانے میں میں بار بار آپ سے کہتا ہوں بچوں کی تربیت پہ بہت ان کا بہت زیادہ خیال رکھیے آپ بچوں کی تربیت کے وقت میں جو ان کی تربیت کریں گے جو آپ کی تربیت کی وجہ سے ان کے دل و دماغ برحج بس جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی ان کی موت آ جائے گی لیکن یہ ہے کہ ان کی عادات بدلیں گی نہیں ان شاء اللہ آپ اچھی عادات ڈالیے بری عادت مت ڈالیے حدیث نمبر چودہ تعالیٰ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا اور مزے سے کھائے جا رہا تھا یہاں تک ایک رقمہ باقی تھا کہ اس نے جب آخری رقمہ کو اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو پھر اس نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ ابو البا آخر یعنی اللہ کا نام لیتا ہوں میں کھانے کے شروع میں بھی اور کھانے کے آخر میں بھی یعنی جس کو آپ لوگ اپنے اس کے اعتبار سے تعبیر کریں گے تو یہ کہ کھانا کھانے کے درمیان کی دعا جس کو کہتے ہیں یعنی جنوب نہ شروع میں ہو نہ آخر میں ہو بلکہ اگر انتظار میں بھول گیا ہو تو پھر اس کو یوں پہ کہ بسم اللہ مسکرائے تو آپ نے ساتھ فرمایا کہ شیطان جو تھا وہ مسلسل اس کے ساتھ برا کھا رہا تھا علم ذکر رسم اللہ آئی تو جب اس نے اللہ کا نام لیا شیس نے تو شیطان نے جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا شیطان کے اس نے محدث کے حوالے سے فرمایا کیا یہ ہے کہ یہ تمشیر ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ شیطان کے موجود ہونے کی وجہ سے کھانے سے جو برکات اٹھیں گی تھی استفا معافی بدنی سے مراد یہ ہے کہ وہ برکار دوبارہ ایک اس شخص کو کیا ہو گئی حاصل ہو گئی جی تو یہ ہے کھانا کھانے کے آداب میں سے ہی ایک یہ بھی ہے کہ انسان شروع میں ہی بسم اللہ پڑھے جیسے بھی آپ نے اکر پڑا تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے پھر اگر بھول جائے تو پھر جب بھی یاد آئے تو یہ والی دعا پڑھ لینی چاہیے بسم اللہ اب و رہو جی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانے کے بڑے فوائد ہیں ایک تو یہ برکت پھر ایک انسان کی صحت کے لیے بھی مزر نہیں ہوتا تکلیف کا باعث نہیں بنتا اور کئی سارے فوائد ہیں سنتوں پر عمل کرنے کے فوائد ہی فوائد ہیں نقصانات نہیں ہیں بانوں میں یہ طبنی مشرف اللہ تعالیٰ کالا کانا رضول یقل و فلم یوسم میں ایک شخص کانا کھا رہا تھا بس اس نے اللہ کا نام نہیں دیا حتا لم يبق من طعامه الا لقمه نه تک کہ نہیں باقی رہا اس کے کانے میں سے مگر ایک لقمہ فلما رفعها الى فيه فجاء باسنه اھائے اپنے منہ کی طرف قال بسم الله اوله واخره میں اللہ کا نام لیتا ہوں اس کے شروع میں بھی اور اس کے آخر میں بھی وضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپ علیہ السلام مسکرائے ثم قال پھر ارشاد فرمایا مازال شیطان یاکل یا ما هو قسمصلص شیطان کھا رہا تھا اس کے ساتھ ماذا کر اسم اللہ کرسم اللہ جب اس نے اللہ کا نام لیا استقاعبت نہیں تو شیطان نے طے کر لی جو اس کے پیٹ میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں مساوات برابری عبداللہ علیہ محسوس فرماتے ہیں کہ غذبۂ بدر والے دن بیسر السمانی کا عالم تھا ہم ایک ایک سوار پر ایک ایک سواری پر تین تین سوار تھے یعنی اگر ایک اونٹ تھا تو تین لوگ ایسے تھے کہ جو اس پر سوار ہونے والے تھے تو کل و سلاثت نالابائی تین لوگ تھے ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے تو آمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو ساتھی تھے آپ کے ساتھ دو صحابی ہیں ایک ابو الباب ہیں اور ایک علی ابن طالب ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ جب آپ السلاط والسلام کی باری آتی یعنی چلنے کی کہ ایک ایک سوار ہو رہا ہے تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ اللہ کا رسول ہم آپ کی طرف سے چلیں گے آپ سوار رہی رہیے آپ نے فرمایا کہ کیوں دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی یہ تو ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کمزور نہیں ہوں یعنی تم مجھ سے دونوں طاقتور نہیں ہو کہ تم چلتے رہو اور میں سوار رہوں ایسا تو یہ نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی کمزور ہوں دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس طرح تمہیں ادر و ثواب کی ضرورت ہے کہ تمہیں چلنے کی وجہ سے ثواب ملے گا تمہیں بھی اس ثواب سے مستغنی نہیں ہوں مجھے بھی ثواب چاہیے جی ہاں یہ ہے آپ علیہ السلام کے مساوات یہ ہے اسلام آپ علیہ السلاط والسلام صحابۂ کرام کے ساتھ گل مل جایا کرتے تھے آپ کبھی اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ میں کوئی بہت زیادہ خص الخاص ہوں نہیں آپ نے ایک عام زندگی گزاری ہے صحابہ اکرام اللہ تعالی علی کے ساتھ گل مل کر والسلام اور وہ معاشرت سکھائی ہے کہ آج تک کوئی دین کو مذہب نہیں سکھا سکا حتیٰ کہ آپ اثرات والسلام کے متعلق تو غیروں نے گواہیاں دی ہیں جو آپ پر ایمان بھی نہیں لائے آپ علیہ و اسلام کے اخلاق کے قریب تو یہ دو جملے آپ نے ارشاد فرمائے جب صحابہ نے پیدل کہ چلنے کی بنیاد پر تو مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے میں ثواب سے مستغنی نہیں ہوں دیکھیے ہم بدر کے دن ہم میں سے ہر تین ایک اونٹ پر تھے کن تھے ابو البابلم یعنی کی زمین لئی نے ہے تو تسنیا کی وجہ سے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے تو زمین لئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ کے ساتھی تھے زمین ساتھی کو کہتے ہیں کسی بھی کام میں شریک ہونے والے کو دو کلاس والوں کو زمین, زمین, زمین, زمین کہتے ہیں اس لیے کہ وہ کلاس میں مشترک ہوتے ہیں اس طرح کسی بھی کام میں شریک ہونے والے کو ضمیر کہتے ہیں زمین ذرا خاص ہے صدیق عام ہے صدیق بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے دوست ضمیر وہ ہو ہوتا ہے جو کسی نہ کسی کام میں مشترک ہو آپ کے ساتھ ہے جی تو آپ کے ساتھ دو ساتھی تھے تو دیکھیں یہاں پر دونوں کیا ہیں یعنی ان کی سواری پر آپ کے ساتھی ہی ہیں کالا فکانت اکبت و اخبا مانا پاری تو جب آتی اقبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری کیا مطلب یعنی آپ کے چلنے کی باری ان کے سوار ہونے کی کالا ان دونوں نے کہا جب آئی آپ کی باری کالا دونوں نے کہا نخن نمشیان کا رسول اللہ ان کا یہاں کہ سے چلیں گے طاقتور نہیں ہونا اور نہ میں مستغنی ہوں اغنا میں مستگنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے میں مستغنی نہیں ہوں اجرے سے میں کو تم دونوں سے جس طرح تم دونوں کو سواب کی ضرورت ہے تو مجھے بھی ضرورت ہے الحمد الحمدللہ رب العلوم